الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على مله النبي ابا دا وعلى اله واصحابه الذين اوفوا عهدا هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء معا بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا بسی نبیم وسو شہر کم ودو زکات تدخول الجنه بسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ بنی اسرائیل پندرہ پارے کی پہلی اعت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمزی نے نقل کیا ہے کتاب و میں اور فرمایا وقال حاظہ حدیث حسن الصحی یعنی صنعت کے لحاظ سے یہ حدیث بہت تعلیٰ ہے اور یہ حدیث آپ نے خطبہ حجت الوداع میں بیان فرمائی ہے فرمایا سبحان الزی اسرا بے ابدی لم المسجد الحرام الى المسجد الاقسہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقسا تک الزی بارکناہ لہو یہ مسجد اقسا کہ جس کے ارد گرد کو اللہ فرماتے ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے نریو بنایاتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر اسلی کرائی تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں انہو ہو سمیع الوثیر بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا آپ نے خطب الوداع میں جو ایک طویل خطبہ آپ نے دیا ہے آپ نے فرمایا اطق اللہ مسلمانوں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو اطق اللہ کا مطلب یہ ہے نیکیوں کو وجہ لاؤ اور گناہوں سے بچو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اطق اللہ حق تو کات ہی ولا تمع اللہ اللہ سے ڈرو متقی بن جاؤ وسلو خم سکم اور پانچ نمازوں کی پابندی کرو وسوم و شہر قم رمضان کے مہینے کے روزے رکھو و ادو زکوٰۃ اموال اور اپنے اموال کی زکوٰوٰۃ ادا کرو جو صحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے اور حج جس پر فرض ہے وہ حج ادا کرے سل رحمی کرے یہ کام اگر تم کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا یہ حدیث امام ترمزی نے نقل کی کتاب و میں دوستو رجب کا مہینہ بس اب تقریباً ختم ہو رہا ہے مفسرین کی اور محدثین کی معراج کے تاریخ سے متعلق بہت ساری روایات ہیں جس میں ربیع الاول کے بارے میں بھی ہیں ربیع ثانی کے بارے میں بھی ہیں علامہ سیوتی نے تو کوئی تقریباً گیارہ اقوال نقل کیے ہیں رجب کی متعلق بھی ہیں اور دیگر مہینوں سے متعلق شوال کا مہینہ بھی ہے لیکن مشہور جو بات ہو گئی وہ ستائیسویں شب رجب المرجب کی رات زیادہ مشہور ہو گئی ہے جس پر عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں معراج کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے یہ تو مہینے کا اختلاف ہے اب کس سن میں ہوئی اتنی بات تو سب اتفاق سے نقل کرتے ہیں حیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد اور واقع طائف کے بعد یہ سعادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج والی اللہ نے عطا کی ہے اور یہ پھر کس سن میں ہوئی نبوت کے ملنے کے بعد یہ تیسرا اختلاف ہے جس میں بعض نے لکھا ہے کہ دس سال نبوت کے گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا کی گئی ہے یعنی مدینہ آنے سے تین سال پہلے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں معاج آراجہ عروج مقام کو کہتے ہیں بلندی کو کہتے ہیں کہتے ہیں نا فلانے کو بڑا بڑا عروج مل گیا ہے عروج یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عروج ہے روحانی ہے یعنی نیکی کے لحاظ سے آپ کو عروج عطا کیا گیا ہے رہی بات کہ معراج جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح بما جسد ام سری کے کرایا گیا ہے خواب کی بات نہیں ہے خواب میں معاج ہونا تو اور انبیاء و السلام کو بھی ہوا ہے عالم مکاشفہ میں معراج اوپر جانا روح کا سیر کرنا اولیاء عظام کو بھی حاصل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیداری کی حالت میں خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں اسی جسد عنصری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سیر کرائی ہے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں میں سے ہے جو دیگر انبیاء علیہ و صلاحات سے آپ کو ممتاز خصوصیات عطا کی گئی ہیں آپ کے بہت معجزے ہیں جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان میں سب سے بڑے چار معجزے ہیں ایک معجزہ بڑا قرآن مجید کا معجزہ ہے جو زندہ و جاوید ہے ہمیشہ سے قیامت تک رہے گا قیامت میں بھی اس کی تلاوت ہوگی اور اب تو دشمن بظاہر زور آور نظر آتا ہے اتنا زور نہیں اصل ہو زبدہ قرآن کیا کہتا ہے جھاگ کی طرح جھاگ کی طرح دشمن کی طاقت بظاہر روب دار نظر آتی ہے جھاگ جیسے بڑی نظر آتی ہے نا کسی زمانے میں دشمن طاقتور بھی تھا دشمنان اسلام جس میں تتاریوں کی یلغار چنگیز کی ہے ہٹلر کی ہے فلاں ہے فلاں ہیں یعنی وہ ایسی اسلام کے خلاف یلغاریں تھیں کہ اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا تھا لیکن قرآن زندہ و جاوید رہا ہے اللہ نے ایسے رجال اللہ اس وقت بھی زندہ رکھے ایسے مجاہد رکھے جو قرآن و حدیث کو سینے کے اندر محفوظ کرنے والے رہے ہیں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ تاتاریوں کی ان یلغاروں نے دجلہ و فرات کو سیاہی بنا دیا تھا اسلامی وہ عظیم الشان لائبریریاں کہ جن کو دجلہ و فرات کے حوالے کر دیا گیا تھا لیکن اسلام کو تو نہ مٹا سکے اسلام اسی طرح ہے وہ کوئی اسلام کی ایک لائبریری تھوڑی تھی جو بغداد میں تھی تو قرآن سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے بص نے تو دوستو اس حد تک لکھا ہے کہ قرآن ہی کی وجہ سے باقی تمام فضیلتیں ہیں قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی وجہ سے ہی ولی بلی ہوتا ہے غوث ہوش ہوتا ہے کتب کتب ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہی وہ نیک بنے نا اور جہاں کہیں قرآن اترا دیکھو نا کتنا مشکل سفر ہوتا ہے غار حرا غار سور کا کہ وہاں ایک عید اتری غارِ حرامِ اقرب اس میں ربِ کللزی خلق دنیا وہاں پہنچتی کیوں؟ کہ وہاں قرآن اترا اس کو جبل جبلِ نور کہہ دیا روشنی کا پہاڑ کہہ دیا اب جبلِ نور جب نام لیے جائے تو اقرب اس میں ربِ, رب کللزی خلق یاد آتا ہے کہ پہلی قرآن کی عید اتری ہے جبلِ سور میں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نرض کیا کہ اللہ کے رسول دشمنوں کے پاؤں سامنے نظر آ رہے ہیں ابھی وہ اندر آ جائیں گے ہم گرفتار ہو جائیں گے عیت نازل ہو گئی لا تحزن ان اللہ ہمانہ اللہ تحسن اے ابو بکر نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اس غار میں عیت نازل ہونے کی وجہ سے آج تک دنیا جا رہی ہے کہ اس بابرکت جگہ سے فیوز حاصل کرنے کے لیے تو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سب سے بڑا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ ہے نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ زندہ و ہے اس سے کوئی حاصل کرنا چاہے فیدہ تو حاصل کر سکتا ہے جی کرنے والے کرتے ہیں فیدہ حاصل کے ساتھ جس نے رشتہ دوستو جتنا پکا بنایا حقیقی رشتہ جس نے قرآن کے ساتھ جتنا پکا لگایا ہے وہ اتنا کامیاب ہوا ہے اور جتنا رسمی رسمی رواج تاقوں میں سجایا جاتا ہوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں تعویذ بنایا جاتا ہوں ہیں اس کام کے لیے لوگوں نے سمجھا ہے قرآن کی برکت تو ہے تلاوت کر کے بھی تعویذ کی بھی لیکن مقصد قرآن کا طور ہے یہ ایک رسمی تعلق ہے چلیسواں ہو گیا آج جمرات ہو گئی آج یوں ہو گیا یہ رسم ہے رسم حقیقی رشتہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسی سے ہی فائدہ ہے اور ہر گھر ہر گھر قرآن کی تلاوت سے بانور ہونا چاہیے معمول ہونے چاہیے ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کے اس کے مضامین سمجھنے کے یہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن ہم سے کوئی مطالبہ بھی کرتا ہے قرآن کیا کہتے والد یسر نل قرآن ذکر فہل ہم نے کتنا آسان نازل کیا اپنی کتاب کو قرآن علی ذکر فہلمی کل ہم نے کتنا بلاغت سے برا ہوا اپنا کلام نازل کیا کوئی ہے تم میں سے اسے نصیحت حاصل کرنے والا او نا یہ آپ کے اور میرے حبیب کے قلبِ ادھر پہ نازل ہوا قرآن کہتا انہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پہ نازل ہوئی ٹیڑھوں کو سیدھا بنا دیتی ہے جو خود نہ تھے راہ پہ قرآن پڑھے قرآن پڑھنے والے بنے تو عالم کے ہادی بن گئے جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں مسیحا کر دیا وہ اونٹ چرانے والے بکریوں کے ریوڑ چرانے والے جب نبی کی خدمت میں آئے نبی خاتم و نبی جین کے اوپر طلب کی نظر سے قریب آئے تو بکریوں اور اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے دنیا کا رہبر و رہنما بھول نہیں ہوگا. قرآن اعلان کرتا ہے پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے آخری ہے دو عظیم ایتے ہیں پہلے پارے کے آخری صفحے پر ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے شہید کیا قرآن کی جس عید کو وہ تلاوت کر رہے تھے اور جس ایت پر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے خون کے قطرے گرے قرآن کی جس عید کے اوپر وہ بھی پہلے پارے کے آخری سفر بڑھا ہے وہ عید کیا فرمایا فَسَ اتفاق دیکھیں اللہ تیرے اے مسلمانوں تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے آج عثمان پہ باغیوں نے یلکار کیے عثمان کے لیے بھی عثمان کا رب کافی ہے باغیر عثمان اور زلیل ہوں گے وہ وہ سمیع العالم صرف تم نہیں جو مسجد نبوی میں عثمان غنی کو نہیں آنے دے رہے ہو صرف تم نہیں دیکھ رہے ہو رب بھی دیکھ رہا ہے تم جنت البقی میں عثمان غنی کو نہیں دفن ہو دے رہے ہو تم نہیں دیکھ رہے عثمان کا رب بھی دیکھ رہا ہے مسجد نبوی کی توسیر کے لیے زمین خرید کے مسجد کے لیے وقف کیے صرف تم نہیں دیکھ رہے ہو عثمانِ غنی کا رب بھی دیکھ رہا ہے فَسَيَقْفِي قَوْمُ اللَّهُ تمہارے لیے رب کا فیہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور دوسری عیت عظیم قرآن کیا رہا ہے عظیم ہے جو جس کے ساتھ رشتہ جوڑے دوسری عیت فرمایا اے مسلمانوں فینا منو بے مَا آمن تم بھی فقتد اگر تم ایمان کے دعوے دار بن رہے ہو تو میرے نبی کی پیاری جماعت کی طرح اپنا ایمان بناؤ تو تمہارا ایمان قبول ہو جائے گا یہ پہلے پارک کی آخری ہے فین آمنو بسلم آمن تم بھی فق تو سب سے اونچا معجزہ دوستو وہ قرآن میں جیت کا موزہ ہے اور زندہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب کفر اتنا وہ نہیں ہے کفر تو ویسی جو بھی داڑی والا دیکھے اسے ڈرنے لگ جاتا ہے تو یہ کفر کی بہادری کی دلیل ہے جو بھی داڑھی والا کفر دیکھتا ہے یا جو ایمان جس کا کمزور ہو جس کا ایمان کمزور ہو چلو اس معاملے کو تھوڑا سا وسیع کرتے ہیں ایمان والا ہے لیکن ایمان کمزور ہے جب ڈاڑی والے کو دیکھتے ہیں تو ڈرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بہادر ہونے کی دلیل ہے جبکہ پتا ان کے پاس نہ ڈھنگ کا کھانا ہے نہ ڈھنگ کا لباس ہے نہ کوئی اصل ہے نہ کچھ ہے کفر اس وقت مضبوط نہیں ہے لیکن ایمان مسلمان نے جو اپنے ایمان سے دور ڈالے ہیں مسلمان نے نا اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے قرآن سے دور جھوپڑے ڈالے تو پھر قرآن اپنے انوار کیسے دکھائے گا قرآن کیا کہتا ہے انول منہ تم اسلام اسلام کو کو ایسا نہیں کریں گے قریب رشتے جوڑو قرآن کا واسطہ دے کے رب سے مانگو پھر اللہ کی مدد نسرت آئے گی نا دشمن آپ تو کبھی نہیں دوستو کسی میں تھوڑا بہت تھا نہیں مٹا سکا آج کیسے مٹائے گا اب تو حفاظ کی تعداد ہی نہیں گنی بیان کروں گا تاریخ آئے گی جب اٹھارہ سو ستاون حفاظ مفتی محدثین کو اس نے سولی پہ چڑھایا خنازیر کی چمڑوں اور کھالوں میں ڈالا تو اسلام تو ختم نہ ہو سکا اسلام ختم ہونے کے لیے وہ بڑے کم وقت ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے اسلام کو مسلمانوں کو ختم کر دیں گے وہ تاریخ بھی نہیں پڑھتے وہ ہٹلر چنگیز کو پڑے وہ تاتاریوں کو پڑے وہ جنگ عظیم انگریز کی پڑے جس نے دھن لگا دیا اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے خود رخصت ہو گیا خود رخصت ہو گیا اسلام نہیں ختم ہونے کے لئے اسلام کیا اعلان کرتا ہے اسلام کہتا ہے جاء الحق اے نبی اعلان کیجئے فرمایا قُل جاء الحق وزہق الباطل اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ اے میرے پہنمر اعلان کر دیجئے حق ہے گا ایسے دلوں میں آئے گا ایسے دلوں میں آئے گا جو دل سیائی کی وجہ سے تاریخ ہو چکے تھے اسلام اور دلوں میں بھی آ کے ان کو منور کر دے گا جان حق جہاں کل باطل باطل جائے گا باطل کا کام ہی چلے جانا ہے اسلام کا کام آ جانا ہے نبی کی پہلی تقریر سنو صفا پہاڑی کے اوپر اکیلہ اللہ کا آخری پیغمبر کھڑا ہے کوئی بات سننے والا نہیں لوگ آئے جو صداقت و امانت کا لقب دینے والے پہلی تقریر ہو رہی صفا پہاڑی کے اوپر اور ایک صدیق ماننے والا ہے ایک صدیق ماننے والا ہے اسلام تو جب آیا حدیث میں آتا ہے اجنبی تھا اج نبی تھا اوپرا لوگ سمجھتے تھے معبود تو بت ہوتے ہیں معبود تو تاخت ہوتے ہیں جن کے اوپر رتی پیلی نیلی جھنڈی لگا دو تو وہ معبود ہوتے ہیں لوگوں نے تو وہ اسلام سمجھا تھا وہ اپنی پیشانی کو جھکانے کے مرکز سمجھا تھا اسلام تو جب آیا تھا دوستو اجنبی تھا لیکن حق و صداقت کی جب صدا گونجی کبھی صفام ہے کبھی مروا میں کبھی مصلا میں کبھی مالا میں کبھی مدینہ میں کبھی صحرا میں اور کبھی بدر بدرو احد میں جب اسلام کی صدا گنجی تو قرآن کہتے اللہ ولفت حق کا یا نا کہاں کے رہتا ہے باطل کا کام ہے جانا قرآن کہتے جان اللہ ولفت وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا حق جب سامنے آیا قَدْ تَبَيْنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْبِ دوکھا اور فراد امانت واضح ہوئی ایمان کا نور جہانت کی تاریخ کی جب سامنے آئی تو جو سلیم القلب تھے جن کے مقدر میں اللہ نے اسلام لکھا تھا وہ روشنی میں آگئے ہاں ازا جا نصر الله والفتح وفود کی شکل میں وفدوں کی شکل میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اسلام تو اجنبی تھا ایک اللہ کا پیغمبر ہے کھیلا جب دنیا سے جا رہا ہے تو لاکھوں ہے ماننے والے لیکن اسلام تو اجنبی تھا اوپرا تھا لوگ نہیں سمجھتے تھے لیکن جب بار بار محنت ہوئی ان دلوں کے زنگ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکل کیا رگڑائی کی ریگبال مارا تو ہید کا رسالت کی شمع کا تو اسلام میں لوگ داخل ہوں قرآن کیا کہتے کلا بل کل بلرانا قلوبہم ما کانو یک دلوں پہ زنگ لگ چکے تھے گنا کرنے سے دوستوں دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے تو شرک کرنے سے کتنا موٹا زنگ لگا ہوگا گناہ سے زنگ لگتا ہے حدیث میں آتا ہے بندہ جب ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے بائیں کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتے اجازت چاہتے ہیں دائیں والوں سے گیس کا گنا لکھ لیں دائیں کہتے نہ لکھو یہ توبہ کر لے گا پھر مٹانا پڑے گا یہ پھر وہی گناہ کرتا ہے پھر بائیں کندے والے فرشتے پوچھتے ہیں امیر فرشتوں سے لکھ لے اس کا گناہ تو فرشتے منع کرتے ہیں دائیں کندھے والے فرشتے بائیں کندھے والوں کو منع کرتے ہیں گناہ نہ لکھو یہ مومن ہے ابھی توبہ کر لے گا پھر تمہیں مٹانا پڑے گا جب تین مرتبہ گنا وہی گنا من کر لیتا ہے تو پھر لکھا جاتا ہے दोस्तों توبہ نہیں کی ہوئی گنا لکھا گیا کل پہ ایک سیاح نکتا لگ گیا دوبارہ گنا ہوا توبہ نہیں کی پھر سیاہ نکتا لگ گیا دل زنگ ہو گیا یہ دل توبہ سے سائیکل ہو جائے گا رگمال لگ جائے گا توبا سے لیکن ایک دل ہے جو جنگال او ہو چکا ہے کفر سے شرک سے بدت سے رسن و رواج سے ظلم و ستم سے دھوکے سے زیادتیوں سے حقہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی ریگمال آیات قرآن کہتے کہ اللہ بلانا قلوب امہ کانو یک سبون ان کے عقیدہ و مالبت کی وجہ سے ان کے دل زنگالود ہو گئے لیکن جب نبی کے قریب آئے طلب کی نظر سے آئے توبہ کی اسلام میں آئے اسلام میں داخل ہونے کے بعد فضیلت ملی وہ اسلام میں آئے، صدق دل سے نبی کی غلامی میں آئے تو ہماری طرف سے بھی اعلان سو صاحب کا زندگی کے جتنے گناہ ہم نے سب مٹا دیے سب معاف ہو گئے تو بات کر رہا ہوں دوستوں سب سے بڑی فضیلت کی چیز پرانے مجید ہے چار موجے سب سے بڑے بھائی کام ایسا ہونا تجارت ایسی ہو جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو اکثر تجارت ہو رہی ہے آخرت کا فائدہ ہے دنیا کے فائدے کو لے کے تجارت ہو رہی ہے اسلام میں ہو تجارت بھی کرو سنت کی نیت سے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے بھائی عدیش میں آتا ہے کہ جس شخص نے محبت سے اپنی بیگم کو ایک لکما کھلا دیا کھانے کا صدقے کا ثواب ہے لیکن زاویہ نظر تبدیل کرو زاویہ نظر ایک میں نے جبہ پہنا کہ جمعے میں پہن کے آؤں گا لوگ دیکھیں گے لوگوں کو تاکہ اچھا لگے یہ ایک نیت ہو سکتی ہے اور ایک نیت یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے خود اچھا لگے کہ سنت رسول ہے تو جب یہ نیت ہوئی تو سواب بن گیا جب پہلی نیت ہوئی تو گنا ہو گیا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جی آ کرتا ہے کیا ہی مرنے والا زاویہ نظر چاہیے دوستو اسلام میں زاویہ نظر چاہیے آپ لباس پہن رہے ہیں اعلی لباس پہن رہے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیس ہزار درہم کا تھا حساب اپنے دفتر میں کیلکولیٹر سے کر لینا تیس ہزار درہم کا لباس تھا ہاں کبھی گودری بھی تھی کبھی کمبلی پھٹی ہوئی بھی تھی لیکن وقت ساتھ ساتھ تیس ہزار درہم کا جببہ بھی تھا لیکن نیت یہ تھی کہ خود کو اچھا لگے اللہ کو اچھا لگے تو پھر وہ ثواب بن جاتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا حضور امدہ سواری رکھنا تکبر ہے فرمایا نہیں حضور امدہ لباس پہننا تکبر ہے فرمایا نہیں کا امدہ کھانے کھانا خشبو لگانا تکبر ہے فرمایا نہیں کہا حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کی بات سمجھنے آئے تو اس میں تعویل کرنا قرآن اور حدیث کی بات سامنے آ جائے تو پھر تعویل کر لینا ہو بھائی سب امبیاں کی ڈاڑیاں تھی سب سہابا ڈاڑی والا میں ہو تو بلیڈ نہیں تھے بلیڈ تھے کوئی کا لباس یہ تھا پگڑی تھی ٹوپی تھی ایک چادر آپ رکھتے تھے پتلونے فارس والے پتلونے پہنتے تھے تاریخ پڑھو طویلیں نہ کرو اپنی کمزوری سمجھو اسلام میں داخل ہو جاؤ فصل میں کافا پورے طریقے سے داخل ہو اور جس حکم پر عمل نہیں کر سکتے ہو اپنی کمزوری سمجھو اللہ سے توفیق مانگو جرت مانگو بہادری مانگو ہمت مانگو حوصلہ مانگو سر مانگو کہ میرے رب مجھ میں یہ کمزوری ہے آپ کے پیغمر عالی شان کی سنت تو یہ ہے میں کمزور ہوں میرے اس گنا کو معاف فرما میں سنت پہ امر نہیں کر سک رہا مجھے ہمت عطا کر تو اتنا گناہ نہیں ہوگا کہ آپ فکر مند ہیں لیکن قرآن و حدیث کی بات کو سامنے لاکے تعویل کرے بندہ تعویل کرے کہ نہیں وہ سود اور تھا یہ سود اور ہے پڑو یہ وہی سود ہے جو مشرقین مکہ کا سود تھا یہ اور سود نہیں ہے ان کے پاس ائر کنڈیشن نہیں تھے بڑے بڑے بیک نہیں تھے ان کے پاس کورسوں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھنے والی بے پردہ لڑکیاں نہیں تھی وہی پڑھ کے دیکھو وہ بڑے بڑے دفاتر نہیں تھے شیشے والے محل نہیں تھے کالینیں نہیں تھی جرمن کی ٹہلیں نہیں لگی ہوئی تھی وہ سود وہی ہے طریقہ کار وہی تھا کہ جب نہ دے سکو جب نہ دے سکو تو گرفتار کرتے تھے وہ بھی غلام بناتے تھے تو یہ بھی یہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہاں جی سب سے بڑا معجزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا ہوں قرآن مجید اور قرآن مجید پڑھو لوگ کہتے ہیں جی اب بڑی عمر ہو گئی ہے آپ کیسے پڑھیں ذرا صحابہ کی زندگی پڑھو حضرات 33 سال کی عمر میں عثمان اسلام لا رہے بائیس سال کی عمر میں حضرت علی اسلام لا رہے ہیں بارہ سال کی عمر میں ابو بکر اسلام لا رہے ہیں ابو بکر اسلام لا رہے ہیں تقریباً چالیس سال کی عمر میں تو چالیس سال کا بچہ تو نہیں ہوتا او یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے ہو گئے قرآن کیسے پڑے نبی نے خود قرآن چالیس سال میں پڑھا ہے بھائی نبوت تو چالیس سال میں آئی نا آپ کی عمر جب چالیس سال ہوئی اب جبرائیل نے دبویا دبوچا غاربار میں میں نہیں پڑھا لکھا جب انہوں نے سینے سے لگایا اور پھر جبرائیل نے کہا اکرب رب لذیح خلق میں اپنی کوئی کتاب میں اپنی کوئی کتاب پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے محبوب آپ نے رب کے نام سے رب کی کتاب پڑھیے تو آپ نے فرمایا اکرب رب کلزی کل خلق بھائی یہ ہی نہ کرو ہم پڑھو گے قرآن کیسے پڑھیں خود ہمارے پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا 40 سال میں ہیں ابوبکر قرآن پڑھنے 40 سال میں جو نازل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں ہمت چاہیے دعا چاہیے سچی نیت چاہیے اس کے لیے دو نفل پڑھو داخل ہو جاؤ اگے ذرا قدم تو بڑھاؤ واستو وقلب وقددت کیسا اگے بھاگو دروازے خود کھل جاتے ہیں دوسرا معجزہ پہلا کا معجزہ دوسرا معجزہ بڑا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم جماعت کا نام ہے جس کو قرآن پہلے پارے میں پہلے پارے کی پہلی ایتو میں صحابہ کا ذکر کرتا ہے کل کتاب الارئی بفی حدل متقی کے لیے حدیت کے بن کر آتی ہے یہ نبی پہ اترنے والی نورانی کتاب حدیت والے کون ہیں اللہ جینا یمنون بلغیب اللہ جینا یو منہ بلغیب وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ صحابہ جن کی تعریف ہو رہی ہے نا اور پہلے پارے کی پہلی عیتوں میں جن کی تعریف ہو رہی ہے ہیں صحابہ, صحابہ کی تعریف کرنا یہ قرآن ماننے والوں کا کام ہوتا ہے قرآن حدیث ماننے والوں کا کام ہوتا ہے صحابہ کی تعریف کرنا اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا صحابہ کی شان کے بغیر آگے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے تفصیلی بات بعد میں کریں گے ابھی تیس پارے اور نازل ہونے اور میائی کام وہ ہی کامیاب ہے حسر لایا حسر لایا کیا بتاؤں حسر کیا ہوتا ہے تاکید کیا ہوتی ہے قرآن کیا کہتا ہے کا کا اور نبی کے صحابہ میں نبی کی صحابہ کی شان میں دلوں میں مل رکھنے والو نبی کے صحابہ کی شان اور منقبت میں سوچو بچار کرنے والوں قرآن مانتے ہو قرآن کی پہلی ایتوں میں قرآن اعلان کرتا ہے الائی کا ختم بات مختصر یہ ہے میرے نبی کی جماعت ہی ہدایت والی ہے میرے نبی کی جماعت ہی کامیابی سے سرپراز ہوگی یہ دوسرا معذہ ہے سب دوستو بندے کے پاس وسائل ہو سواریاں ہوں لباس ہو اصل ہو تیر و کمان ہو گھر ہو محفوظ مقام ہو پھر بھی اسلام کے لیے نکلنا بڑی قربانی ہے لیکن گھر میں سب کچھ ہے سواری بھی ہے خرچہ بھی ہے مکان بھی ہے لباس بھی ہے اسلیہ بھی ہے پھر نکر رہے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے اچھی بات ہے نکلنا چاہیے لیکن یہ پیاری جماعت کب اسلام کی خدمت کے لیے نکلی ہے ابھی تو ہجرت کر کے آئے دوستو ابھی ہجرت کر کے آئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ان کے پہاڑ بھی تھیں مکان بھی تھے جبل عمر تو ہاجمرہ والوں نے دیکھا ہوگا نا جبل عمر بالکل دار توحید کے پیچھے ہے جس پر آ تقریباً پچاس ساٹھ ساٹھ منزلیں تو بن چکی ہیں جبل عمر تھا ہی جبل عمر وہ اونچہ تھا ہی اللہ نے سعودیوں کے دلوں میں بھی ڈالا کہ جبل عمر کو اور اونچا کر دو عمر ہے اونچا جس کو اللہ کے حبیب نے مانگا خلاف کعبہ پکڑ کے مانگا. اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی برکت سے ان کے پاس زمینیں تھیں صحابہ کے پاس مکان تھے پہاڑ تھے اور کاروبار تھے سب چھوڑا نبی محبت میں کہ ہمارا نبی ندی جا رہا ہے ہم مکہ میں کیوں رہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ رہیں گے جدھر ہمارا نبی ادھر ہم جائیں گے قرآن نے پھر کیا کہا سارا کو چھوڑ کے نیت کرو جو مکہ میں ہے سارا چھوڑ دو نیت کرو سب چھوڑ دیا ہے تب میرے نبی کے ساتھ جاؤ کہا حضور اللہ چھوڑ دیا قرآن نے پھر اپنی نور کی بارش کر دی جب صحابہ نے نیت کی کہ سب چھوڑ دیا کبھی کی محبت میں سب چھوڑ دیا اپنے مکان چھوڑے کاروبار چھوڑے اپنے وہ اونٹ چھوڑے مویشیاں چھوڑی اپنے وہ غیر مسلم رشتہ دار چھوڑے تمام پہاڑ چھوڑے وہ جبل عمر, عمر نے جبل عمر چھوڑا تو قرآن نے پھر انوار کی بارش کر دی میں فکرا الم حاجری نلینا اخرجوم میرے نبی کی محبت کا حق ادا کرنے والے آئے ہم نے بھی حق ادا کیا ہاں نبی کی سنت میں عمل کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا یہاں جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے دنیا زبا کرا رہی ہے نبی کی محبت میں جانے قربان کر یہ محبت ہے قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَانِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُهُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَعُوذُوا فِي سَبِيلِيمِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا حبت کے گرویدہ جب نبی نے حجرت کی یہ بھی چل پڑے گھر چھوڑے کاروبار چھوڑے زمینیں چھوڑیں سب کو چھوڑا غریب بن گیا اب غریب ہو گئے لیکن اصل میں امیر ہو گئے ہاں سہری طور پر تو غریب ہو گئے مکان کاروبار سب کو چھوڑ دیا لیکن حقیقت میں دولت جاہ ودا پا گئے نبی کی محبت میں دونوں جہانوں کی سرداری پا گئے قرآن ہر پارے میں ان کی تعریف کرتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہتا ہے حقیقی حقیقی زندگی پا گئے حقیقی زندگی پا گئے مقصد زندگی سمجھ گئے یہ دوسری ہو اور غریب ہے آپ نے مکہ مدینہ میں نہیں رہنے دیتے ملان ہوا کوئی صرف تہبند میں نکل پڑا دوستو تاریخ اسلام پڑھو کسی صحابی کے پاس کرتا نہیں تھا صرف تہبن تھا ہجرت کر کے آئے تھے سب کو چھوڑ کے آئے تھے نبی کا اعلان ہوا اپنی جان کو حاضر کر دیا صرف تہبن باندہ ہوا تھا ہائے جب غزو عوض میں شہید کیے گئے ستر صحابہ ستر صحابہ جس میں سید الشادا حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ گیارہ ٹکڑے کیے گئے کلیجا ہندہ نے چبا لیا بارہ نبی کی محبت میں حیران ہو گیا جو جو کچھ تھا ساتھ لے کے آ گئے شہید ہو گئے دوستو کفن کے لیے لباس نہیں تھا کفن کے لیے چادر نہیں تھی نصار ان کی تھی قربانیاں جن کی برکت سے ہم تک اسلام پہنچا نبی نے فرمایا بے کی قبر کوت دو میرے چچا کی قبر نہ کوت نہ اس کے گیارہ ٹکڑے ہیں ابھی جمع کر رہے ہیں ٹکڑے جمع کر رہے ہیں سیدہ سوہدہ آکے ٹکڑے جمع ہو رہے ہیں لیکن وہ علی تھا عبداللہ بن جہانش حضرت حمزہ، حضرت صحابہ، یہ علیدہ کر لیں گے ایک بڑی قبر خود دو. بڑی قبر خود دی گئی شہید رضی اللہ عنہم کو ایک قبر میں لٹایا گیا اور اوپر ڈالنے کے لیے کپڑے نہیں تھے پہاڑ بہت اوہد کا گھاس جمع کر کے جبل اوہد کا گھاس جمع کر کے اسے ہیدوں کے جسموں پہ ڈالا گیا چھوٹے چھوٹے کوئی لباس تھے کپڑے تھے جو ستر والی جگہ یسینے پہ ڈالا پاؤں پندلیوں پہ جبل اوہد کا گھاس ڈالا گیا 66 صحابہ کی ایک قبر ہوئی ایسے نہیں رضی اللہ عنہم کا لقب پا گئے ایسے نہیں الائکہم الصادقون کا لقب پا گئے ایسے نہیں الائکہم المفلحون کا لقب پا گئے اور ہر ہر ہفتے میں پھر سید کونین جاتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم یا ام حمزہ السلام علیکم احد کا گھاس ڈالا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری جماعت دیکھتے ہو اس پہاڑ کو یہ 6 کلومیٹر کا پہاڑ ہے جو نظر آ رہا ہے جبل احد نظر آ رہا ہے ہاضا یو یہ ہم سے محبت کرتا ہے پہاڑ ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں اس نے میرے شہیدوں کو گھاس مہیا کیا ہاں دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہدا رحود پہ سلام کرنے جاؤ میرے چچا کے مزار پر سلام کرنے جاؤ یہ سید و ہے میرے چچا تو بہت ہیں اس سے مجھے پیار بہت تھا اس لیے کہ میں اور یہ دونوں رضائی بھائی بھی ہیں رضائی بھائی بھی ہیں چچا حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و رضائی بھائی بھی ہیں اس سے مجھے پیار زیادہ ہے میرے چچا کی مزار پہ جا کے سلام کیا کرو او مسلمانوں ان مزاروں پہ جا کے ان شہدہ کے مزاروں پہ جا کے سلام پیش کرو اور سمجھو یہ کیوں شہید ہوئے ان کی غلطی کیا تھی ان کا قصور کیا تھا قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَن يُؤْمِنُود بِاللہ عزیز الحمید ان کا کوئی قصور نہیں تھا ان کا صرف قصور یہ تھا کہ میرے حبید کو چانے والے بنے میری توحید کو ماننے والے بنے یہ قصور تھا دوستو دوسرا سب سے بڑا موجزہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ہے اس جماعت کی برکت سے ان کی محنت سے ان کی قربانیوں سے اسلام ہم تک آیا قرآن حدیث نہیں سمجھا جا سکتا اگر درمیان سے صحابہ کی سند کو نکال دیا جائے تو تیسرا بڑا معاوضہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا معاوضہ ہے کسی نبی کو اللہ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ معراج نہیں کیا آپ جب میں پہ تشریف لے گئی تین بڑی چیزیں بہت کچھ ہوا تین بڑی چیزیں ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو مجھ سمیت عمل کی توفیق نصیب فرمایا خواتین سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آخری ادلاک اللہ صن اللہ وسلم اس میں جو دعائیں اللہ نے پہلے سے قبول کی ہوئی ہے جو مانگتا جائے گا اس میں سے اس کو ملتا جائے گا دوسری عظیم نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں میں جو عطا فرمایا اے نبی آپ کا جو امتی مشرق نہیں ہوگا میری ذات اور صفات میں جس امتی نے شرک نہیں کیا ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا یہ آسان کام ہے دوستو یہ تو آسان کام ہے اللہ کی توحید کو ماننا آسان کام ہے شرک نہ کرو اس کی ذات میں عبادت اسی کی ہے نظر و نیاز اسی کا ہے عبادت نام کی ہر چیز اسی کی ہے وہی داتا وہی خالق وہی مالک وہی رازق ہے اسی کے مانگنے میں فیر ہے سب اس کے در کے سوالی ہیں یہ آپ تاریخ پڑھیں سارے پہمبروں نے حج کیا سارے صحابہ نے حج کیا سارے ولیوں نے حج کیا کیا کرنے گئے تھے اے اللہ سر گئے تھے سب بڑے, بڑے, کے کے بڑے, بڑے, بڑے, بڑے کے کے توحید بڑی, بڑی دولت ہے یہ تیسرا معاوضہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معاذہ رے روم کے بادشاہ دہی کلبی کو بھیجا یہ صحابہ کرام میں یوسف تھے یوسف حسن کے لحاظ سے جب دہی کلبی کو, کو دعوت دی دعوت اسلام اس نے مکہ سے آنے والے تجارتی کافلے کو اپنے پاس بلایا اس میں ابو سفیان بن حرب حرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بلایا میں سوال کروں گا سچے سچے جواب دینا بتا جو تمہارے علاقے میں نبوت کا دائی ہے اس کا شجر نصب کیسا ہے ابو سفیان کہتے ہیں دل نے تو چاہا کوئی جھوٹ بول دوں لیکن پھر سوچا پکڑا جاؤں گا تو داغ لگ جائے گا داغ لگ جائے گا تھا کافر ابھی کا ہے فتح سناٹ ہجری میں مسلمان ہوتا ہے ابو سفیان کا جھوٹ بولا تو سرداری میں نقصہ جائے نقصان دوستوں سوچنے کی بات ہے کافر ہو کر فی الحال تو کافر ہے نا مشرقین مکہ کا سردار ہے اور جھوٹ بولنے سے گریز کر رہا ہے مسلمان حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایمان رہے گا جھوٹ نہیں ہوگا پھر اگر جھوٹ ہے تو پھر ایمان رخصت ہو جائے گا جھوٹ اور ایمان دو میں جمع نہیں ہو سکتے جھوٹ سے تعمہ کرو اپنے رب پہ توقع کرو نبی کا صدقہ دے کے رب کے سامنے جوک جاؤ رب کے سارے خزانے مسلم، اسلام مسلمان انسان کے لئے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ میرے رب کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی گندی مکھی کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت ہوتی مکھی کے پل کے برابر بھی میرے رب کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی میرا رب نہ دیتا اس لیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں حقیقت کس کی ہے سبحان اللہ آپ پڑھو جنت میں درخت لگ گیا اس کی ہے حقیقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی ہے حقیقت محل بن گیا جنت میں محل بن گیا الحمد جنت میں نہر جاری ہو گئی اس کی ہے حقیقت اور فرمایا یہ تو یوں ہے اور میرے نبی پہ سلام بھیجا پھر یوں نہیں ہے میرے نبی پہ ایک مر سلام بھیجا تو میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا یہ انام ہے اپنے حبیب کی شان تھا میرے حبیب کی شان یہ ہے تم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد کہو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ ایک دفعہ کہو میری محبت ہے اپنے حبیب کے ساتھ تمہارے اوپر ایک کے بدلے میں 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا اس کی ہے حقیقت آپ کے اور میرے رب کے ہاں جی اب سفیان کھڑا ہے سامنے کیس نے کی کیا نصب کیسے ہے اس نے کہا جی بہت اونچا ہے کہاں اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہا نہیں وہ اس کے ماننے والے کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں یا غریب ہیں کہا غریب ہیں کہاں کوئی ایمان کے واپس مرتد بھی ہوا کہا نہیں ہوا انگاروں پہ لیٹ جاتے ہیں اپنے سینوں پہ پڑیاں پڑیاں سلیں سلیں رکھوا دیتے ہیں انگارے بلال کے پسینے سے خود بج جاتے ہیں لیکن بلال کے منہ سے لا الہ الا اللہ ہی نکلتا ہے اس کے ماننے والے غریب کہاں کبھی جنگ بھی ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے کہاں کیا نتیجہ ہوا کہاں کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے کہاں یہ سدا امانت کے لحاظ سے کیسا ہے کہاں بہت اونچا ہے سداقت امانت کا بہت اونچا ہے کہاں یہ کس چیز دعوت دیتا ہے کہاں توحید ربانی اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہے کہاں اور کیا کہتا ہے نماز پڑھو فلاں کام کرو اور سب سے بڑی بات یہ ہے پاک دامن بن کے رہو تم جب کسی کی عزت خراب نہیں کرو گے تمہاری بھی کوئی خراب نہیں کرے من اپنے حفاظت کے ساتھ رہو یہ تھا تو حرقل نے کہا اچھا پھر ابو صفیان نے کہا ایک بات میرے دماغ میں آئی وہ کہہ دیتا ہوں تو ہو سکتا حرقل مراز ہو جائے گا کہاں وہ جو پیغمبر ہے مکی وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات میں گیا بیت المقدس میں اور جانتا ہے تو تو ادھر میرے پاس بیٹھتا ہے اور وہ تو مکھی ہے کہ میں بیت المقدس کو بند کر کے رات کو جاتا ہوں گھر. تو مجھ سے بیت المقدس کا مین گیٹ بند نہیں ہوتا تھا جب میں نے لوگوں کو بلایا تو دیوار کا بوجھ دروازوں پر آ گیا تھا میں پھر چھوڑ کے گھر آ گیا جب صبح گیا تو دیوار اپنی جگہ پر دروازہ حرام آرام سے کھل رہا ہے اور ادھر ایک پتھر ہے اس میں سوراخ ہوا ہے ادھر کسی نے کوئی جانور باندھا یہ میرے ساتھ واقعہ تب ہی ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا پیغمبر بیت المقدس میں آتا ہے تو مجھ سے رات کو دروازہ باندھ نہیں ہوتا یہ اس نے تو جو اب سفیان نے نیت تھی مسئلہ خراب ہو جائے گا وہ اور ٹھیک ہو گیا ہرقل نے کہا لوگوں میرے ایمان کے اوپر گواہ بن جاؤ میں بات یہ ہے یہ تیسرا معجزہ ہے سب سے اونچا نبی کا مہراج کا اور چوتھا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے ختم نبوت کا ہے. دنیا کے ڈھائی سو ملک پچاس ملک ستاون ملک کام کے تو دو تین ہی ملک ہیں باقی تو گنتی کے ہیں نا وہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا تھا تمہارے بیٹے کتنے ہیں تو اس نے کہا کام کے بتاؤں یا گنتی کے بتاؤں کام کا تو ایک ہی ہے باقی یار آئے مسلمانوں کے ملک گنتی کے تو ستاون ہے ستاون ڈھنگ کے تو دو تین ہی ہیں باقی تو باقی اللہ توفیق فکر ایک پاکستان دو سو ملک کو فارک ہے بڑے بڑے ملک ہیں ان کے کروڑوں میں ان کی فوج ہے میزائل ہے ایٹم سب کچھ ہے نبی بھی جھوٹا کر کے انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ کامیاب نہیں ہو سکے یہ اللہ کے پیغمبر کا آخری موجزہ ہے بے شک مسلمان تھوڑے ہیں لیکن کفار نے گرام بنایا نبی جھوٹا کھڑا کیا تباہ ہو گئے اللہ نے اپنے سیدے کونین کی نبوت کو قیامت تک رکھنا ہے عمرے کی برکت سے آپ سے پانچ سات منٹ زیادہ لے لیے زیادہ فائدہ ہوگا مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر